اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی حلف میں پوری کوشش ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان آئی تو ضرور اس پر امان لائیں گے میم فرما دو کے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا خبر کے جب وہ آئیں تو یہ آمان نہ لائیں گے